شکریہ بہت <coughs> کیسے ہیں جناب آپ سب خرید سے محبت ناطے کائم رکھے ہے بس یہ اگی بہت سارے لوگ نے جناب وہ ویڈیو پہلے کیا جناب لگا ہی نہیں فروخ بائی دیتا جناب کیوں. سارے کہ جناب ویسے آواز لگی نہیں والی. تو بہرحال جی عمران بھائی ماشاءاللہ اللہ بھی موجود ہیں آپ کیسے جناب وہ ایک پنجابی میں بیان ہے تو آپ کی سمجھ میں تو بالکل بھی نہیں آئے گا وہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ جناب ضرور کیوں نہیں ویڈیو لنک جناب یہ ویڈیو لنک فروغ بھائی دیں گے آپ کو اور ابھی انشاءاللہ شاء بھائی کل میں نے یہاں اعلان کیا تھا کہ اس وقت تقریباً جو پاکستان کا پرانا ٹائم ہے گیارہ بجے تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہاں صحیح مسلم شریف کے حوالے سے کچھ گفتگو جو ہے وہ کیا کریں گے کیونکہ بخاری شریف کا درس تو مفتی صاحب دیتے ہیں تو آج اس کا پہلا دن ہے اور اس کی ترتیب جو ہے وہ یہی ہوگی کہ اس میں انشاء اللہ تعالی پہلے کلام اعلی حضرت اور قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار اس کے بعد کچھ گفتگو جو ہے وہ ایک حدیث پاک پر ان شاء اللہ تعالی گفتگو ہوا کرے گی آج کیونکہ پہلا دن ہے اور آج ان شاء اللہ تعالی اپنے معمول سے ہم آغاز کریں گے اور اس میں کلام اعلی حضرت بھی ہوگا قصیدہ بردہ شریف کے چند شعر بھی ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے مشائق کا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے ہمارے اساتذہ کا کہ حدیث شریف کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے تو قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہ خاص ہے اور بالخصوص باقی اج جی اس وقت پاکستان میں ویسے تو جو پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ بارہ بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں تو یہ جی میں آپ نے اس کو ہم پرانا ٹائم کہتے ہیں تو اس کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں تو اس وقت گیارہ بج کے دس منٹ ہوئے ہیں مفتی صاحب مفتی ہرمون صاحب اس وقت فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان شاء تعالیٰ میری حاضری ہو جائے کرے گی تو ہمارے باقی تو مجھے علم نہیں ہے زیادہ کیونکہ میں زیادہ مدارس میں گیا ہی نہیں ہوں تو ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے کہ حضور محدیث اعظم پاکستان قطب عالم ابو الفضل مولانا محمد سردار رحمۃ اللہ تعالی عہد اور آپ کے جتنے بھی اطلاع اطلاعزہ ہیں سب کا یہی طریقہ ہے ریشریف بنانے کا کہ وہ اس کی ابتدا جو ہے وہ قصیدہ شریف سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آج ہم بھی اسی طریقے سے کریں گے اور اللہ تعالک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کریں گے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق دیں کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو اس درس کو جاری رکھ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب بھائیوں برکت دے جو اس میں تشریف لائیں آئیں بیٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے تو اب جہاں کہیں بھی آپ سب حضرات ہیں قصیدہ بردہ شریف جو ہے اس کے میں میرے ساتھ مل جائیے اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کے آپ کی بات کے چاہے مولا سی وسلیم دن بدن الحبی بی کا خیر الخل مولا سل يا رسول الندى على حبي هيكا خير الخلق كلين هو الحبيب الذي تجشفات لي كل له لنا على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب خلقي كلهم يا ربي بالمصطفى بل المقاصدانا يا القيقلي فإنا من جودي قد دنيا وبر عطا فإنا من جودي قد دنيا وبر عطا منا علومي أولايا صلي وسلم دائما آبادا على حبيبك خير الخلق كلهني درو دفاق قرأت صلى الله عليك يا رسول اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه يا رسول الله سلام لیا حدی بل سرور کہوں کہ مال مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مال مولا کہوں تجھے بابے خلیل کا گلے زیبہ کہوں تجھے بابے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے اوصاف و کمالات اتنے, اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کا ایک ایک وصف لے کر سوچتا ہوں یا رسول اللہ علیہ صلاۃ السلام آپ کو کس وصف کے ساتھ یاد کروں آپ کو سرور کہوں آپ کو مالک کہوں آپ کو مولا کہوں تو پھر سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ سوچتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم خلی اللہ علیہ صلاحت وسلام کے خوبصورت باغ کا ایک حسین پھول کہوں یا رسول اللہ علیہ سلاۃ وسلام یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے اتنے اوساف میں سے کون سا وصف آپ کے لیے منتخب کروں سرول کہوں کہ مالک مولا کہجے سرو کہوں کے مالک مولا کہ خلیل کا گلے زی با کہ تجے خلیل کا گلے کہوں تجھے ارمان نصیب ہوں تجھے امید گاہوں ہرمان نصیب ہوں تجھے د جانے مراد تمنا کہوں تجھے جانے مراد دکان کہوں تجھے سید عزت عید برکت رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا میں تو نصیبوں کا مارا ہوں پھر نصیب ہوں محروم ہوں تجھے امید گاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ ہی میری امیدوں کا مرکز ہیں جانے مرادوں کانے تمنا کہوں تجھے اعلی زد کا انتخاب دیکھیے کیسا خوبصورت ہے الفاظ کا کہ مرادوں کی جان بھی آپ ہیں تمناؤں کے جو خزانوں کی کان ہوتی ہیں رسول اللہ وہ بھی آپ ہی ہیں آقا یا رسول اللہ علیہ وسلط اسلام آپ ہی کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہم جیسے محروم جو نصیبوں کے مارے ہیں وہ کس کے دربار پر جائیں یار رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہی آئیں گے نا اللہ تیرے جس میں ملور کتاب شل تیرے جس میں منور کتاب سے جان جانے کا میں جان ہوں تجھے اے جان جام جان جان کہ مال کو مولا کہ برکت ردی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں عرصول اللہ اللہ ہر تیرے جسم میں منور کتابشیں سبحان اللہ یہ خوبصورتی کو تحسین کو بیان کرنے کے لیے یہ کلمہ استعمال کروں اللہ سوا سبحان اللہ تیرے جسم منور کتاب شیئے یا رسول اللہ آپ کے مقدس جسم کی چمک دمک جو ہے کیسی حسین ہے کہ اے جان جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے اے جانوں کی جان میں اس خوبصورتی کو اس چمک دمک کو تجلیوں کی روشنیوں کی جان نہ کہوں تو پھر اور کیا کہوں یا رسول اللہ علیہ وسلم اور یہ شعر بہت ہی قابل غور شعر ہے جو کہ پڑھنے لگا ہوں اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اپنے اپنے گرے میں جانکنے کا موقع بھی ہے اور آکا کئی ان شاء اللہ تعالی عظمت اور شان کے اظہار کا بھی اس میں بڑا خوبصورت تذکرہ ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ نات پاک جو اس وقت میں پڑھ رہا ہوں میرے شیخ کامل استاذ پیر طریقت رحب شریت حضرت اللہ پیر ابو محمد محمد عبدالرشید صاحب قادری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی انتہائی پسندیدہ نعت تھی اور ویسے تو جب بھی کلام اعلیٰ حضرت پڑا جاتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے اور بالخصوص اس نعت پر جب ہم طلباء مل کر دورہ حدیث شریف کی کلاس میں جب ہم مل کر پورے ردم کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے ایک تسلسل ہوتا تھا ساری طلبہ باد چی پڑھنے والے ہوتے تھے ایک اور ہی سما ہوتا تھا اور یوں لگتا تھا کہ میرے شیخ کامل شکر مدینہ شریف کی گلیوں میں گوم رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی کے جلوے ان کے سامنے ہیں تو آنکھوں سے بلا مبالگہ آنسوں کی جڑی لگ جاتی تھی اور مجھے آج وہی منظر یاد آ رہا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کا خاص خیزان ہے جو شام حال ہے اور اس شعر پہ ذرا خاص توجہ رکھیے گا سیدی سعیدی آل عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ ہو کتنے خوبصورت انداز میں سرکار کی بارگاہ میں محض کرتے ہیں کہ مجرم ہوں اپنے پھول کا ساما کروں شہا مجرم ہوں اپنے پھول کا سامہ کروں شہار یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے یعنی شفی حضرت ززاکا کرتے ہیں رسول اللہ میں تو مجرم ہوں گناہ ہوں تو اپنے افو کا اپنی معافی کا سامان کرنے کا میرے پاس تو یہی طریقہ ہے کہ آپ کو روزے جزا کا شفیقہ ہوں یا سلاح آپ وہاں شفاعت فرمائیں گے تو ہم جیسے گناگاروں کا بیڑا پار ہوگا مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سام کرو شہا یعنی شفیع روزے کہوں تجھے یعنی شفیع روزے کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے اور اس مردہ دل کو میا حیات ابد کدوں اس مردہ دل کو م حیات ابد کا دوں تب توان جانے مسیحا تجھے تب توان جانے مسیحا کہوں تجھے اس مردہ دل کو مہیدہ حیات ابد اس مردہ دل کو می دیات ابدان جانے مسیحا کہوں تجھے سیدی عال حضرت عظیم البرکت ربی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول یارسول سلاط السلام اس مردہ دل کو مجدہ خوشخبری حیات ابد کا ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری نہ دے دوں اپنے اس مردہ دل کو و توانے جانے مسیحا کہوں تجھے حضرت مسیح علیہ السلاط والسلام عیسیٰ روح اللہ علیہ سلاط والسلام تو صرف ان مردوں کو زندہ کرتے تھے جو مر کر قبروں میں چلے گئے اور بس وہ بھی ایک مخصوص حد تک آپ نے ایک موضے کی حد تک کی ان کو زندہ پر یا رسول اللہ نے کسلاس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے کرم کی وجہ سے آپ کے فضل کی وجہ سے میں اپنے اس مردہ دل کو ہمیشہ کی زندگی کا مجزہ نہ چنا دوں کیونکہ جس کے دل میں رسول اللہ, اللہ سم وعال کی محبت آ جائے جس کے دل پر سرکار نظر فرما تو وہ دل مرنے کے بعد بھی مردہ نہیں ہوتا کیونکہ فارسی کا مقولہ ہے ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ کہ وہ لوگ کبھی مرتے ہی نہیں ہیں جن کے دل عشق کی برکت سے زندہ ہو جاتے ہیں اس مردہ دل کو مریدہ حیات ابد کدوں اس مردہ دل کو مریدہ حیات ابد کدوں تب تم جانے مسیحا کہوں تجھے اور تیرے تو وس تنا ہی سے بری تیرے تیرے تو وصف وس اللہ ہی سے ہیں بری خیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں سید حال برقت ربی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ایک اور انداز میں بیان کر رہے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جو آپ کے اساف و کمالات میں نے بیان کی ہیں یہ تو میں نے اپنی بساط کے مطابق ارض کیے ہیں یا رسول اللہ لیکن حقیقت کیا ہے تیرے تو وصف ایب تناہی سے ہے بری تناہی کا مطلب ہے جس کی کوئی انتہا ہو جائے جو محدود ہو جائے کسی حد میں آ جائے کیا یا رسول اللہ علیہ وسلات والسلام آپ کے اوصاف جو ہیں وہ تو جمع ہونے کے حد میں آنے سے محدود ہونے سے ان کی انتہا ہونے سے پاک ہیں کہ ان کی انتہا ممکن نہیں ہے اور یہ بات فکری عالیہ حضرت نے اپنے پاس سے نہیں کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سفر و حضر میں دن رات اپنی خدمت میں رہنے والے اپنے پیارے خلیفہ اپنے پیارے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ یا ابا بکرم یا رقنی غیر و ربدی ابو بکر میری حقیقت سے میرے رب کے سوا کوئی واقف ہی نہیں ہے تو جو سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستیاں جن کے اوساف پر کما حق کو ہو اطلاع نہ پا سکے تو ان کے متعلق آل رضی اللہ تعالیٰ عرف کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلات تیرے تو وصف تناہی دے یعنی آپ کے اگر اوصاف ان کی کوئی حد ہو جائے تو پھر تو یہ عید ہوا یا رسول اللہ علیہ السلام لیکن رب نے جو آپ کو بے عب پیدا کیا ہے تیرے تو وصف ایب تنا ہی سے ہیں بری یا رسول اللہ اس ایڈ سے بھی آپ کے اوساف بری ہیں کہ ان کی حد مقرر کی جا سکے ان کی کوئی لمٹ ہو اور ان کا کوئی جناب کسی مقام پر انتہا ہو اس سے بڑی ہے اے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے یارسول اللہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان اوساف میں سے اب میں کیا کیا کہوں یارسوللہ اب سرور کہوں مالک کہوں مولا کہوں یارسول اللہ کیا کیا کہوں یہ میری سمجھ سے بال ہے اور آخر میں سعید اعلیٰ حضرت البرکت اللہ تعالیٰ جا کر بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی ایک اور التجا سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی سن رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دلوں کی دنیا سرکار کے دست قدرت میں دستے سرکار کے دست کرم کے نیچے ہے ہمارے دلوں پر سرکار کا راج ہے ہمارے دلوں کی بستی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حکومت ہے ہم زبان سے کیوں کہ سرکار سے کچھ کیوں مانگے سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی بات گئے زبان بھی کیوں ہلائیں تو دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے کہ لے گی سب کچھ کے کی خامشی لے گی سب کچھ خاں کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہ خوبصورت انداز ہے کہ آپ ارتھ کرتے ہیں رسول اللہ علیہ سلاد کہ آپ کا جو سنا خان ہے اس کا چپ رہنا کافی نہیں یار صلی اللہ علیہ السلام اس کا چپ رہنا ہی سرکار علیہ اکثلاسلام کی بارگاہ میں سب کچھ کہہ دے گا وجہ یہ ہے کہ سنا خان کا لفظ بول لیا اب دیکھیے اب یہ دیکھ مانگنے والے جو ہوتے ہیں گداگر فقیر جو ہوتے ہیں وہ دروازے پہ آ کر سدا لگاتے ہیں انہوں نے کبھی کچھ یہ نہیں کہا کہ ہمیں کچھ دو بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے آپ کے گھر کی خیر کرے آپ کے مال میں برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی خیر کرے تو وہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں آپ کی کو جس کے ساتھ آپ کو پیار ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہاں سرکار صلی اللہ تعالیم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہو کر سرکار کی صناعت پیش کریں گے تو رب کو ان سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے ہم کچھ نہ بھی تو اللہ تعالیارک و حضور تعالیٰ کے تو ہماری جولی کو دے گا تو حضرت کرتے ہیں کہہ کہ لے گی سب کچھ سب کچھ جو بھی ہمارے دلوں میں ہے, سب کچھ کہہ دے گی ہماری خاموشی ہماری جو ہمارا چپ رہنا بھی سب کچھ ارض کر دے گا زبان حال سے سرکار کی بارگاہ میں ارض کر دے گا چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ یہ بات کر کے وہ اس کی آگے سے بات ہی ختم ہو گئی کہ رسول اللہ علیہ کا میں آگے کیا عرض کروں یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کا وسلم اور آخری شعر تو اتنے کمال کا ہے کہ اس جیسا شعر میرے خیال میں آج تک نہیں بن پایا اور نہ آگے بن پائے گا اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کتنی زبردست ترجمانی ہے اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلّہ مجد الکلیم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا اظہار بھی خوب ہے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ترجمانی بھی کمال کی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور شان کے لیے جو دیوبندی رابطی نجدی خانے رسول اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرتے دیکھو جی تم لوگ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو حضور کے ساتھ ملا دیتے, ملا دیتے ہو تب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے اہل سنت گیدہ کتنے خوبصورت انداز میں واضح کیا ہے آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اس خوبصورت انداز میں عز کرتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخم اس پہ کر دیا لیکن رضا نے خط اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلوق کا آ کہ تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہجے خالق کا بندہ خلوق کا آقا کہ تجھے یہ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے کہ خالق کا بندہ ہم یہ نہیں کہتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو باللہ سننا نوز باللہ کہ نوزوب باللہ سمنا نوزب اللہ کے ہاتھ خدا ہے خالق کا بندہ ابد ابد خالق کا بندہ یہ ہے اعلی غد کا کمال کہ آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں انتہائی مختلف لفظوں میں کتنے پیارے انداز میں قیدہ بازی کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آتا کہوں اب خلق میں مخلوق میں کس کی ضرورت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو ملائے تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت اور شان کو اسی انداز میں بیان کریں گے جیسے رب العزت خالد کائنات اللہ کریم نے بیان فرمایا تو آپ اللہ کے بندے ہیں لیکن ساری کائنات میں اللہ پاک کی جملہ مخلوقات میں انبیاء کرام فرشتوں سمیت علیہ وص سب سمیت کائنات میں اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے تو اب بندہ خالد کا بندہ خلق کا آقا تو کتنا خوبصورت انداز ہے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی آپ لوگ جو اہل سنت ہو وہ تو نبی پاک کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہو نعوذ باللہ ہم کون ہوتے ہیں شریک بنانے والے جب اللہ تبارک و تعالی خود لا شریک ہے تو ہمیں ہم سے کس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو شریک بنائے اور رب نے محبوب کو حبیب بنایا ہے شریک نہیں بنایا ہے شریک اور حبیب میں بڑا فرق ہوتا ہے میرے بھائی حبیب اور شریک کا بڑا بنیادی فرق ہے شریک وہ ہوتا ہے جو آدھے کا مالک ہوتا ہے جو پارٹنر ہوتا ہے جو آدھی چیز لیتا ہے آپ سے تو حبیب جو ہوتا ہے اس میں آدھے کا چکر ہی کوئی نہیں ہوتا حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے محترم حضرات اللہ رب العالمین خالق کا ایناج مجلیم کی بارگاہ میں دعا ہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ربی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس پاک کلام کا صدقہ ہماری سب صدق کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور آج ہم جو درس مسلم شریف شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فہرست میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے جملہ بھائی بہنیں جتنے بھی اس وقت یہاں موجود ہیں دونوں نے سنجر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی کے خیر سب کی مرادوں کو برآبر فرمائے سب کی آرزوؤں کو پورا فرمائے اور جرس شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک اپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وبارک و سلمان ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء عبادت الکر الحین کفالت الجنوب نبیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و علیہ و سلم نے شاد فرمایا کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے تو دیکھیے یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے مبارک فرامین ان اللہ تعالیٰ سنیں گے پڑھیں گے اور ان اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بے شمار فضیلتیں نصیب ہوں گی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی تو یہ خوش نصیبی جانی ہے اس کو اور غنیمت جانی ہے کہ علم کی مجلس میں حاضر ہو جانا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا کا باعث ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادا مرر تم بھی ریاض فرمائے میرے غلاموں جب بھی تم جنت کے باغات میں سے جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو ان میں سے چرا کرو یعنی اس میں سے اپنا حصہ لیا کرو یا رسول اللہ علیہ مار یا الجنہ تو جنت کے باغات جنت کی کیاریاں کیا ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس العلم وہ علم کی مجلسیں جو ہیں وہ جنت کے باغات ہیں تو احمد اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی و سلّم کے پاک فرامین سننے کے لیے ہم ہم سب یہاں حاضر ہیں تو انشاءاللہ ان کی برکتوں سے جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہیں اور جنت کی کیاریوں میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی کے فرامین کا خضان حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے تو بس یہ کوشش کیجئے کہ جتنا بھی ہو سکے اس بابرکت محفل میں جس میں حاضری ضرور دیں اور دنیا کے سارے کام جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں تو جب بندہ سرکار صلی اللہ تعالی کے فرامین سننے کے لیے تھوڑا سا وقت اگر نکال لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی ایسی برکتیں نصیب ہوں گی کہ دنیا کے سارے کام جو ہیں وہ خود بخود سنورتے جائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کی برکتوں سے ان شاء اللہ تعالیٰ سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے تو آج کی ابتدا جو ہے وہ ہم اس حوالے سے کریں گے کہ چونکہ ہمیں صحیح مسلم شریف پر گفتگو کرنی ہے اس کی احادیث کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا آج کے درس میں تھوڑا سا تعارف ہوگا اور ان شاء اللہ تعالی کل کے درس میں جو ہے صحیح مسلم شریف کے حوالے سے گفتگو ہوگی اس کی احادیث کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور پھر آئندہ دنوں ان طرح اللہ تعالی ایک حدیث جو ہے وہ روزانہ اس کا بیان ہوا کرے گا محترم حضرات ہمارے اصلاف میں ایک نام ایسا بھی ہے جس پر علم و فکر کے ہزاروں جہان فخر کرتے ہیں اور وہ نام ہے شیخ المحدثین حضرت امام ابو الحسین مسلم الحجاز علیہ رحمہ تیسری صدی ہجری کا آغاز تھا علم و عرفان کے سوتے ہوئے رہے تھے عالم اسلام کی عظیم القدر شخصیات نے ذہنوں اور ضمیروں کی دنیا آباد کر رکھی تھی سوز دماغ کے خزانے بھی عام تھے اور سوز جگر کے پیمانے بھی عام تھے اس تابناک زمانے میں خراسان کے ایک علم پرور شہر نیشا پور کے کشہری خاندان میں ایک نونحال نے جنم لیا جس نے جمع ہو کر فروغ حدیث کے آنگن میں بہار پیدا کر دی حضرت شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ نے آپ کا ثالب ولادت سن دو سو دو ہجری رقم فرمایا ہے جبکہ امام حافظ شمس الدین زہبی نے سن دو سو چار ہجری تحریر کیا ہے اور بعض نے ابن اسیر کی روایت کے مطابق دو سو چھ ہجری بھی بیان کیا ہے تو اس انداز سے آپ کی امام بخاری رحمت اللہ تعالی لے کے تقریباً چھ سال آٹھ سال یا بارہ سال کا وقفہ ہے تو اتنے ہی آپ عمر میں ان سے چھوٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم و یعنی علم ایک نور ہے اور اس نور کے حصول کے لیے امت محمدیہ نے ہمیشہ ہر قسم کی قربانی پیش کی حضرت نہ رہے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میں حاصل کی اٹھارہ سال کی عمر مبارک میں علم حدیث اور اخذ حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا آپ کو اس میدان میں خصوصی لگاؤ تھا جس کی برکت سے بہت جلد نیشا پور کے مایانار محدثین میں آپ کا شمار ہونے لگا طلب حدیث کی پیاس تھی کہ وہ بڑھتی ہی جا رہی تھی اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلاد اسلامیہ کے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے ناقرین کے سامنے ضانو تلب طے اور علم تشنگی کو دور کیا تو آپ علم حدیث کے انوار لوٹنے کے لیے حجاز مقدس مصر، شام عراق تشریف لے گئے اور ان دنوں بغداد شریف علوم اسلامی کا اور دینی علوم کا بڑا عظیم مرکز تھا تو تمام اہل علم و فن کی نگاہیں ہمیشہ اس شہر آرزو کا طباف کرتی رہتی تھیں تو امام, امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی متعدد مرتبہ اس شہر کی زیارت کی اور علماء کرام کے فیضانِ کرم سے مالا مال ہوئے تو آپ کے اساتذہ اور مشائخ میں بڑے بڑے نام ہیں جن میں سے چند ایک برکت کے لیے پیش کر رہا ہوں جو امام زہبی نے تذکرت الحفاظ میں ذکر کیے کہ حضرت یاحیہ بن یاحیہ حضرت سید امام احمد بن حنبل حضرت اسحاق بن راہگ حضرت عبداللہ بن مسلم حضرت محمد بن یاہیا حضرت سعید بن منصور حضرت اون بن سلام حضرت حسن بن خارجہ حضرت احمد بن یونس حضرت اسماعیل بن ابی عویس حضرت دابود بن امب اور حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین ان جیسے مشائق اور بزرگوں سے آپ نے علم حدیث کی دولت پائی تو سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے جو سیکھا جو پڑھا اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں آگے بڑھایا آپ کے آپ نے تدریس کے ساتھ ساتھ تصانیف بھی فرمائی جن میں آپ کی مشہور و معروف کتاب الزامع صحیح جو مسلم شریف کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ مسلمد القبیر کتاب السماء القنیج مسند الصحابہ کتاب الحدان کتاب الافراد کتاب الجامع الباب کتاب الل سوالہ سوالات احمد بن حمبل حدیث امر بن شعیب کتاب التفا وغیرہ بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں اور امام اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسند الصحابہ جیسی تصنیف شروع فرمائی لیکن آپ وشال فرما گئے اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ مکمل فرما جاتے تو ایک زخیم کتاب جو تھی وہ مارز وجود میں آ جاتی تو زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی اور امام ابن حجر اصکاران رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے متعلق اہل نظر کے کچھ ارشادات بیان کیے ہیں تو فرماتے ہیں حضرت امام اسحاق بن منصور رحمتہ اللہ تعالی لے کہ جب تک ہمارے درمیان امام مسلم بن حجاج القشہری موجود ہیں کبھی خیر و برکت سے محروم نہیں رہیں گے اور حضرت شیخ محمد بن عبد الوہاد فراد رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام مسلم علم کا خزانہ ہے اور حضرت امام مسلم بن قاسم علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ امام مسلم جلیل و شان امام تھے اور حضرت امام بن دار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا میں چار محدث ہوئے ہیں امام ابو زرعہ امام محمد بن اسماعیل بخاری امام عبداللہ دارمی اور حضرت امام مسلم علم و آدھی کے حصول اور فروغ کے لیے بلاد اسلامیہ کا یہ انتھک مسافر بلاخ سفر آخرت پر روانہ ہوا اور آپ کے سفر آخرت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے ایک دن مجلس مذاکرہ میں آپ سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا اتفاق ایسا تھا کہ وہ حدیث اس وقت آپ کے ذہن میں نہ تھی تو آپ اس وقت کچھ نہ بتا سکے گھرا کر اپنے ذخیرۂ کتب کو دیکھنا شروع کیا جو احادیث کا ذخیرہ آپ کے پاس تھا تحریر کر کے رکھی ہوئی جی تھی تو قریب ہی خجوروں کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا تو آپ نہایت توجہ اور ان حماعت کے ساتھ حدیث تلاش کرتے رہے اور ساتھ ساتھ بے دہانی میں خجوریں بھی تناول فرماتے رہے بس ان حمایت میں خجوروں کی مقدار کا حساب نہ رہا اور حدیث ملنے تک خجوروں کا ٹکڑا خالی ہو چکا تھا اور ادھر زندگی کے لبحات بھی پورے ہو چکے تھے اور یہ کجوروں کا زیادہ کھا لینا ہی آپ کے لیے ذائقہ موت کا سبب بنا چوبیس رجب المرجب بروز اتوار سن دو سو اکسٹھ ہجری کو دنیا اسلام کی یہ عظیم شخصیت یہ قد آور شخصیت اس دنیا سے پردہ فرمایا حضرت امام مسلم رحمتہ اللہ تعالی علیہ علم و فکر کا مینار نور تھے نہایت سادہ زندگی کو پسند کرتے تھے امانت و صداقت کی خوبیوں سے متصف تھے آپ نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کر کے دکھایا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی سے خصوصی پیار تھا اس لیے اس کی جستجو میں ہی زندگی قربان کر دی بات کو حدیث رسول کا شہید کہا جائے تو کچھ بعید نہ ہوگا اب حصول علم کے لیے جہد مسلسل کے قائل تھے یہی وجہ ہے کہ بچپن سے لے کر عمر مبارک کے آخری حصے تک آپ کے یہاں علمی تعطل دکھائی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفیظ و تشہیر کا بہترین عجر عطا فرمایا حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خواب نے دیکھا اور ان کا حال دریافت کیا کہ حضرت سنائیے کیسا رہا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبصورت جنت میرے لیے کھول دی ہے اور میں جہاں چاہوں قیام کر سکتا ہوں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے صحیح مسلم شریف کے اجزاء جو تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مجھے بخش دیا ہے تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ردی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اشعار پر نام مسلم کے تعارف کو مکمل کر رہا ہوں سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی جان کی اکثیر ہے الفت رسول اللہ کی اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر ششمے نور کے پب میرے لہر گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوا فرما ہو گی جب طلعت رسول اللہ کی جلوا فرما ہو گی جب طلعت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ابھی سب از رات دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا ہوگی اس کے بعد ان اللہ تعالیٰ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہوا اس کے بارے میں اللہ صلی علیہ وسلم یا اللہ پاک اپنے کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خیال ہماری آج کی سادری کو اپنی بارکاری اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ تعالیٰ جتنے بہن بھائی یہاں موجود ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرما رت کی نئے کارجوں اور تمناؤں کو پورا فرما اللہ تعالیٰ مدینہ نے تیبہ مکت المکرمہ کی بار بار بار بار, بار بادریاں ہم سب کو نصیب فرما اور اللہ تعالیٰ اسی کرے ہماری اس جماعت کو ہمارے اس روم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ممدِ خزرہ شیخ کے سائے کے نیچے بیٹھ کر اپنے محبوب کی عظمت و شان بیان کرنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ندین کی گلیوں کی پاک خاک چھاننے کی توفیق نصیح فرما یا اللہ پاک اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی جتنے دعا کے واسطے کہا ہے مولادت بیمار ہیں تو ان کو صحت دے دے یا اللہ بھی اولاد ہیں تو ایک سال اولاد دے دے جو بھی کسی پریشانی دکھ میں مبتلا ہے یا اللہ پاک بالخصوص ہمارے لیے پالٹاس کے, کے جو بھائی بہنیں آتے ہیں اپنے کام کاج چھوڑ کرتے محبوب کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں مولا تعالیٰ اس وقت نکالنے کی برکت سے یا اللہ پاک ان سب کے گھروں سے رحمتوں سے معمور فرما مولا تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل سب کے ڈروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نظور فرما دے مولت مسل کے حق اہل سنت و جماعت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نشر و اشاع کو مزید ترقیاں اللہ پاس اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی سم کے فیل اس ہمارے درس کو جاری و ساری رکھنے کے ناتواں بندے ہیں تو ہمیں اس کی استقامت عطا فرمانا مولا تعالیٰ اپنے پیارے میں ہم نے جو کچھ تجھ سے مانگا وہ ہمیں عطا فرما مولا تعالیٰ جو کچھ نہ مانگ سکے ہمارے لیے بہتر تھا مولا وہ بھی ہمیں عطا فرما یا اللہ جو کچھ تجھ سے ہم نے مانگا بہتر نہیں ہے تو اسے بہتر کر کے عطا فرما مولا تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفعات سے ہم سب کو مولافا فرما اولا تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیسم کچھ آج کے درس کا آج کی اس جمعہ اچھی گفتگو کا سواب میں اپنی شیف استاد محمد, محمد عبد الرشید اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا تعالیٰ ان کو ان کی شان کے لائے کرتا فرماؤں اللہ تعالیٰ جوڑے شیدے کرنے کی برکت سے آج کچھ گفتگو کرنے کے قابل ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی مزار پر انوار کا نظر فرماؤں اول تعالیم کے دراجات عالیہ کو مزید بلندیاں صاف فرما بولا ان اپنے پاک بنوں کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پاک ان کے جذبے خدمت دین کا صدقہ ہمیں بھی یا اللہ پاک خدمت دین کا جذبہ تا فرما بولا ہماری سستیوں اور کہلیاں دور فرما دیں یا اللہ پاک ہمیں دن دگنی رات چگنی دن گیارہویں رات بارہویں کوشش کر کے دین و کی خدمت میں حصہ لینے کی مولانعالیٰ کو اللہ دینیا وال محترم حضرات, آج کا درس الحمد مکمل ہوا. تو تعالی صحیح مسلم شریف کے حوالے سے کچھ اس کتاب کی فنی حیثیت کے بارے میں گفتگو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ تو حیقت فرمائے اور پرسوں سے انشاء اللہ پہلی حدیث کا باقاعدہ آغاز ہوگا اور یہ یاد رہے کہ صحیح مسلم شیقہ یہ درس ہوگا یہ منتخب احادیث کا درس ہوگا یہ بتفصیل تفصیل احادیث اس میں نہیں ہوگی منتخب احادیث کا درس ہوگا اور اس میں کوشش یہ ہوگی کہ خاص طور پر جن احادیث کے ساتھ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ عمل کا زیادہ اظہار ہوتا ہو انہی پر بحث کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیقت فرمائے, فرمائے امین سلم آمین سٹارٹ. جی بھائی انشاءاللہ تعالی اللہ پاکستانی جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس وقت بارہ بجے تو رات کے بارہ بجے انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اللہ پاک مجھے توفیق دے تو یہ ہر روز ہی ہوا کرے گا جی اس کا ٹائٹل جو ہے آج کا بیان کا ٹائٹل حضرت امام مسلم رحمت اللہ تعالی کا تعارف انٹروڈکشن آف امام مسلم بن حجاج ارخری یاد صاحب مسلم شریف لکھ لیں آگے اگر آپ اس کا کوئی ٹائٹل بنانا چاہتے ہیں تو, تو کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو اس حوالے سے یا اس موضوع سے حد کر بھی آپ کوئی اجازت ہے اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو مائک پہ تشریف لے آئیے اور اگر کوئی جی مسکین انجینئر بن